عم اللہ نشۃ اللہم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سگن مسمہ میں مجھے تمام خران امیدان خان سب کو سلام سلامت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامہ رکھے اور ہم سب کو دین بیان کرنے کے دین سمجھنے کے دین سمجھ کر عمل کرنے کے اللّہ تعالیٰ ہم سب کو توفیہ تحمہ اور ہمارے سلسلہ دس فقو الحد میں سے آج نا باپ ہے باب نمبر تیئیس ہے اور پھر باب اقساس ہاں جی باب اقساس ہے اور قابل کا درخت نمبر ایک آج ہمارا شروع ہو رہا ہے ہاں جی درخت نمبر ایک تو باب اخساس کے جو اچھا اقساس کا معنی جو ہے جب کوئی بندہ کسی بدلے کے معنی میں اخساس لیکن قاتل کے بدلے میں قاتل کو شرح میں طور پر اخساس کا اطلاع ہے اگرچہ زخموں میں بھی جو ہے زخم کے بدلے میں زخم کے ذریعے سے بھی قصاص لینے کے لیے لفظ کے ساتھ موجود ہے ایکدم کے ساتھ ایک نو بدلہ لینے کے معنی میں ہاں جی کے یعنی بدلہ لینا شریعت میں بات چیتوں میں ہاں جی بدلہ لینے کی اجازت ہے تو حق رکھتے ہیں کہ تو کسی نے کسی کو جان سے مار دیا اور وہ بے گناہ ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا بھی اس کو جان سے مار سکتے ہیں اور اسی کو قسط کہا جاتا ہے تو حضرت شاید قرآن پاک میں چونکہ یہ اس موضوع پر کفیات موجود ہے تو حضرت شاست محمد نروش اسلے میں جو آیات ان میں سے کافی جو ہے یہاں بیان فرما رہے ہیں اور پہلے جو ہے آیات منجیدہ ہیں قتل کے قصاص کے بارے میں اس کے بعد شاست اس کے تشید بیان فرما رہے ہیں تو چونکہ جو ہیں احساس کا مسئلہ بہت اہم انسان کی جان سے ملبوط ہے ہاں جی اس وجہ سے اس کو اہمیت دے رہے ہیں سے اور باقی جو ہے سر سے علیہ رحمٰہ آپ کا یہ رویش ہے آپ نے فق کے ہر باب میں اسی موضوع سے معلب آیات کو اگر آیات تھے تو آپ نے ضرور آیات میں سے کچھ کو کچھ آیات ضرور بیان فرمایا ہے اور زیادہ آتے ہیں تو ان میں سے چند ایک بیان فرمایا اگر چند ایک آیات تھے ایک دو آئے ہیں تو اسی کو بیان فرمایا ہے قصاص کے بارے میں آپ نے مختلف زاویوں سے آیات جو قرآن پاک میں موجود تھا وہ ذکر فرمایا ہے اور اس طرح آپ ہمیں یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہی میرے شکلا حوت کا مبنا اور ماخذ قرآن پاک ہے اور اگر قرآن پاک سے آیت نہیں ملا تو آپ نے حدیث بیچ میں نقل کیا جیسے بابئی جارا وغیرہ میں تو اس طرح سے ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ میرا دوسرا ممبئے فق فیک احادیث نوی اور احادیث عیمہ علیہ السلام بھی نقل کیا ہے تو وہ ہے باب التا مجر صاحب نے پہلے پرکھایا تو لہٰذا جو ہے یقینی بات اس ہم ترین جو ہے ممبئی فکر ممبئی آقام قرآن پاک ہے اس کے بعد حادث نبی پھر عادث آئمیہ الوید علیہ وسلام ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم آئمہ اہوید کے حدیث کو بھی جہاں سمجھتے ہیں ہاں اس کے بعد جو ہے پھر پوری امت کے اجماع اور کشو شود وغیرہ عقل وغیرہ اس کے بعد آتے ہیں ان کے مراتی وجیت میں تو قصاص ساز کے باب میں حضرت شاہ صرحم قرآن پاک عیت بیان کریں تو ایک دوا جو بھی دس میں اگر ہو سکتا تو آج تو میں تجمہ کروں گا میں نہ جتنا ہو سکے پندرہ منٹ کے اندر تجمہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وغال اللہ تعالیٰ یامن اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا کتب عالِ ملک فرض کر دیا ہے تم پر جے کو تم پر قس فرض, فرض سے فی القاتلہ یعنی کیا ہے قتل کے بدلے میں یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قتل پر تم قتل پر تم پر قصاص فرض ہے مطلب کیا ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس میں دوسرا حق رکھتے ہیں کہ ساسن دوسرے کو بھی قتل کرے یعنی اس کا سر مطلب یہ یادین اون لوگوں خود و کرنے کر دے گی تم پر القصاص و بدلہ لینا ہے قتل قتل میں تو اس کا یہ مطلب نہیں حد من جو ہے ابھی آگے چونکہ تشیہ ہیں یہ ایک پہلا رائٹ ہے حق ہے اور کوئی کسی مسلمان کو نہ قتل کریں تو وہ حق رکھتے ہیں اب اس سے قتل ثبوت ہونے کی صورت میں شری ثبوت تو اس کو قساسن عدالت کے تھرو اس کو قتل کیا جائے یہ پہلا حق ہے البتہ اسلام میں دو اور صورتیں بھی ہیں ہاں جی وہ قاتل کو معاف کر کے ایک مرحلہ معافی سے جو ہے معاف کریں قاتل نہ کریں اس کے بدلے میں دیت لے لیں مال لے لیں اس کے تفصیلات بھی آ رہے ہیں لوگ ایک اور اگر کوئی سے بھی زیادہ فرادی لے کا مظاہرہ کریں اور اپنی بخش کا سامان پیدا کریں تو معافی کی صورت بھی ہے یہ اسلام کے اندر اس سلسلے میں جس طرح ہاں جی یہود میں فرماتے ان کے اندر صرف قتل تھا کوئی کسی کو قتل کر سین تو کے ساتھ میں صرف قتل تھا ان کے ہاں معافی کا کوئی صورت نہیں تھا لیکن اسلام کے اندر جوڑ اور عیسائیت میں جو ہے قاتل کے بدلے میں ان کے ہاں جو ہے یا قصاص ہے یا معافی تھا ان کے ہم معافی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے لیکن اسلام نے تینوں حکم جمع کے ایک دوسرا راستہ بھی نکالا کہ وہی کے لینا پہلا حق ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے قصاص معاف کرنے دیت لے لیں لے لیں اور تیسرا مرحلہ معاف کرنا چاہیں تو کوئی اس کا حق ہے وہ معاف نہ چاہیں تو معاف کریں گے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والی مقتول کے ورثہ مقتول کو عمرہ دیں گے تو تین اس میں مرحلہ ہے تو یہاں فرماتے اے ایمان والو الاََ دینا ہم ان با فرض کر دیا تم پر قصاص کو فل قتلہ اس میں مقصد یہ ہے کہ ہاں جی ہم اسلامی معاشرے کے جو حاکم اسلامی ہے ہاں جی امام اسلامی ہے مسلمان ان کو حکم کریں اگر کوئی کسی کو نہ قتل کریں تو تم لوگ اس سے قصاص لے لیں تم پر واجب ہے اس سے قسط لے لیں اگر وہ معاف نہ کرنے کی صورت میں اس سے قصاص لے لیں یادیت پہ نامی میں اس کے ساتھ لے لیں اور اس کے ساتھ لینے میں سستا یہ ہے الہر بلحور ہاں جی الہر آزاد کے بدلے میں آزاد یہاں بلحر سے مراد جو ہیں الہر بلحور سے مراد وہ مقبول ہے ہاں جی مقتول جو آزاد تھا اس کے بدلے میں جو قاتل آزاد ہے تو قاتل مقدول آزاد کے بدلے میں قاتل آزاد کو قتل کیا جائے گا تو آزاد کے بدلے میں الہر بلحور آزاد کے بدلے میں آزاد ولاب دو بالآدے یعنی غلام کے بدلے میں غلام یعنی بلاب سے مراد وہ مقبول غلام ہے الب سے مراد قاتل غلام ہے تو مقدل غلام کے بدلے میں قاتل غلام کو قتل کیا جائے گا تو غلام کے بدلے میں غلام و العنسا بل عنسا عورت کے بدلے میں عورت اگر کسی خاتون نے ایک خاتون کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس خاتون کو قتل کیا جائے گا ہمن اوفیا یہ تین صورتیں باندھ میں ہمن اوفیا اللہ تو اس میں معافی کی صورت موجود تو پگر کوئی جو ہے قاتل کو معاف کرے ہمن اوفی پت جس سے معاف کیا جائے ہمن اوفی اللہ من آخی ہی اب یہ اوفی اللہ سے ملادس کو معاف کیا جائے تو یہ قاتل ہے اگر قاتل کو معاف کیا جائے امین ہی سے ملاد مقتول کے ورثہ مختول خود تو معاف بہت ہو گیا وہ تو معاف کرنے کے تو پوشن میں نہیں ہوگی وہ ہو جائے اس کے لیے نہ معاف نہ گدر لے سکتے ہیں تو یہاں میں نہ اس کے باعث مراد جو ہے مقتول کے ورسہ ہیں مقتول کے مرثہ پھنس اگر کسی کو معاف کیا جائے مقتول کے ورثہ شیون کچھ شین کچھ مراد یہاں یہ کہ قصاص کو معاف کریں ان اگر وہ قصاص کو قصاص کا حق رکھتا تھا لیکن قصاص لین لیا قصاص کو معاف کر دیا ہاں جی خوش خوش معاف کچھ چیز معاف کریں مراد کے ساتھ کو معاف کریں تو پھر اب دیت پہ آ جائے گا دوسرا مرحلہ تو حت باون بالمعروف تو پھر جو ہے چاہیے جب خوش معاف کرنے میں تو پیروی کریں بلائی کے ساتھ حت و باون بالمعروف بل بلائی کے ساتھ جو ہے پیش آ جائیں ہاں معاف تو بلائی کے ساتھ جو ہے معاف کریں مطلب کہ یہاں پر بلائی کے ساتھ دیت کا مطالبہ کریں فتحان بالمعروف بلائی کے ساتھ معروف کریں اس میں علماء نے یہ تشریح کیا ہے فتح بال بالمعروف آپ دیت پہ آ گیا تو دیت پہ آنے کے صورت میں جو ہے تو شریعت میں فکس ہے ہاں جی لیکن اس پر جو ہے وہ کم زیاد بھی ہو سکتی ہے شرد میں ایک تو یہ حق ہے کہ کم زیاد بھی ہو سکتی ہے دوسرا شریعت نے اس کے لیے سال بھی وہ معین کیا ہے اتنے سال کے اندر دیت دے دیں لیکن یہاں جو جب آپ دیت پہ آ گیا ایک نیکی کر رہے ہیں تو اس میں اس کی گنجائش کے حساب سے آپ لے لیں ہاں جی ان کو گھر بھر سب کچھ بیچنے پہ مجبور کر کے ان کو مشکل میں نہ ڈالیں جب آپ نے ایک نیکی کیا تو اس دیت پہ دیت لینے میں معروف ان بلائی کے ساتھ جو ہے پیروی کریں دیا لے لیں اور ادھر یہ تو مقتول کے ورثہ سے کہا جب آپ معاف کر ہیں قصاص کو تو پیروی کریں دیت کو بلائی کے ساتھ تو دیت میں سختی سے پیش نہ جائیں بلکہ جیسے شریر نے ان کی سہولت دیا ہے یا آپ جو سہولت دے سکتے ہیں اس حساب سے دے کے ان سے دیا لے لیں وہ اداون علیہ و اور ساتھ ہی ادھر قاتل تھے بھی کہا کہ جب, جب جو ہے ان کو بلائی کا حکم دے رہے ہیں تو قاتل کو ہے ان کے ساتھ مختول کے ورثہ نے ایک بلائی کیا وہ یہ کہ اس کے ساتھ لینے کا حق رکھتے تھے کہ ساس نہیں لیا دیت پہ آ گیا تو دیت پہ آنے کے صورت میں اب اس کی بھی حق بنتا ہے وہ اداون علیہ ہی وہ ادا کریں اپنے بھائی کی طرف بے بلائی بھلائی کے ساتھ یعنی وہ دیت کو بلائی کے احسان کے ساتھ ادا کریں اور احسان کے ساتھ ادا کرنے میں یہ دیت ادا کرنے میں لہۃ الال نہ کریں اس میں جو معین وقت شریعت دیں گے اسے تاخیر نہ کریں ہو سکتا وقت سے پہلے ان کو پہنچا دیں اور اس احسان میں یہ بھی جتنا شریعت میں معین کے اس پر کچھ اضافہ بھی دینے کا وہ ادا کریں اور دے دیں ہاں جی تاکہ جو ہے میں جو دشمنیاں ہیں وہ کم ہوتے چلیں ظاہر اللہ فرماتے یہ کہ, کہ ساز کو دیت پہ آنا کہ ساتھ کو اپنے معافی کی گنجائش رکھ کے دیت میں آنا ظالقہ یہ تخفیف ایک جو ہے تخفیف ہے حکم میں آسانی ہے اللہ کی طرف میں رب تمہارا کے طرف میں آسانی ہے وہ رحمت ان یہ اللہ کا تمہارے اوپر رحمت ہے اس نے اس امت کے لیے آسانی رکھا کہ اگر کسی کے دل میں رحم آ جائیں اور وہ قص نہ لے لیں چونکہ اس کے یتیم بچے ہو تو یتیم بچے ہو باپ کو تو قاتل کیا اس کے بچوں کو پالنے والا بھی کوئی نہ ہو تو اس سے قسط لینے سے بہتر ہی ہے ہاں جی کہ ان سے دیت اس بچے کی مستقبل کو سنبھالیں کیونکہ شریعت نے دیت رکھا بھی اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کے ورثہ کے لئے بعد میں مشکل میں نہ پڑیں ان کی زندگی جو ہے ان کی معیشت نہ نہ ہو اور اولاد یتیم ہو جائیں اور بیوی جو ہے بیوہ ہو جائیں ان کی زندگی مشکل میں نہ رہیں نہ جائیں ہاں جی مشکل میں نہ پڑیں اس لیے شریر نے یہ دیت وغیرہ رکھا ہے تو ظالے یہ تخیف ہے ایک نخ آسانی ہے رب کی طرف سے وہ رحمت اور اس سمت پر ایک رحمت ہے اب اللہ فرماتے ہیں جب طے ہو گیا دینا طے ہو گیا دینے کو اور قصاص معاف کر کے دیت پہ آ گیا اس کے بعد آ فرماتے فمانی اتحاد آباد جو شاید تجاوز کرے اس کے بعد فلو عذاب و تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے ہاں جی تو اس میں جو شاید تجاوز کرے اس کے بعد عذاب العلیم ہے یہ تجاوز بھی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے ہاں جی کبھی مقتول کے ورثا طرف سے رسول حتون کی طرف سے یہ ہے کہ بھائی جو ہے انہوں نے پہلے دیات لے لیا دیت لینے کے بعد بعد میں اس کو پھر کسی اور طریقے سے سازش کر کے اس کو قتل کر دے تو اس کو ڈبل نقصان پہنچائے یہ بھی تجاوز ہے ہاں کیونکہ آپ نے قصث نہیں لیا قصاص کا بھاگ رکھتی تھی آپ نے نیکھی کیا قصاص نہیں ابدیت پہ آ گیا ابدیت پہ آنے کے بعد دیت لے کے دیت پورا ہو گیا ایک دو سال میں تین سال میں کم از کم تو زیادہ زیادہ مقدار تین سال کا ہے اس کے اندر پورا کرنا ہوتا ہے تو دیت پورا لینے کے بعد پھر اس کو قتل کر لے کسی سازش کر کے تو یہ جو تجاوز ہے اس کے لالان فرمائے عضاب و نعالم ہیں چونکہ اب اب یہ حق نہیں رکھتا ہے شروع میں آپ کا ساتھ لینے کا حق رکھتا ہے تو اب دیل دینے کے بعد اب دوبارہ قاتل کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے اور ایسا کریں گے تو ان کے لیے کا آزاد ہے اور ایسے ہی جو ہے ہاں جی اس کو مثلا قاتل ہے قاتل نے جو ہے دیل دینے کو بولا ہاں جی اور انہوں نے دیت پہ آ گیا معافی کیا قصاد معافی کے دیات دینے پہ آ تو وہ دیت نہ دے دیں باغ جائیں ہاں جی اس طرح کوئی مسئلہ کریں تو دیت دینے میں لہ اللہ کریں نہ دے دیں باگ جائیں بہانہ سازی کر کے تو پھر جیل ہاں جی تو یہ بھی جو ہے اس کی طرف سے کی جانے والی تجاوز ہے تعدی ہے تو دونوں کے لیے اللہ وارننگ دے دیں فمانی اتدا پر جوش اکتر تجاوز کریں یعنی تعدی کریں ظلم کریں بعد لیکن اس کے بعد تو اس کے لیے عضاء العلیم ددنا قزاب ولکم و تم القصاس اقساس لینے میں حیات الندگی ہے یا ولی لال باپ اے ساحان عقل لال قم تب امید ہے کہ تم لوگ پرہشگار جا بن جاؤ اور خساس جیسے غلط کاموں سے قتل نفس انسانی سے کہ ایک انسان کے قدر پورے نو انسانی کے قتل کے برابر ہے ایک انسان کو بچانا کوئی نو انسان کو بچانے کے برابر ہے زندگی دینے کا تو ایسے بڑے جرم کا تم شکارانہ ہو جائے تو ہمارے ممکس واللقسا سے تمہارے لیے احساس میں حیات و زندگی یا با اے صاحبہ عقل کہ اللہ نے اسلام کے اندر اصل ہوگا اور کوئی کسی کو ناجائز قتل کرے تو اس میں احساس رکھا ہاں جی تو الحساس رہنا اور قیاس اقساس ان کا ایک شرعی حق ہے مقتول کے ورثے کو وہ قصہ لینا چاہیے وہ معاف نہ کرنا چاہیں نکل کر سے کرنا ان پر واجب نہیں ہے دیر دینا ان پر واجب نہیں ہے یہ ان کی طرف سے ایک عنایت ہے ایک احسان ہے ایک رحمت ہے ہاں جی لیکن قصہ لینا چاہیں تو ان کو بالکل حق ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا شرح انہوں نے اپنے حق حاصل کیا تو یہ حق رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہے میں اگر کسی کے باپ کو مار دوں ہاں جی اس کو نہ حق جو قتل کروں اور اس کو پتہ ہو کہ شریعت اسلام قانون اسلامی اطناسعت ہے کہ اس کی بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جگہ کے اور میرے بھی بچے یتیم ہو جائیں گے تو وہ سو دفعہ سوچ کے کسی کو قتل کریں گے ہاں جی اور تو اس طرح کیا ہوگا جب وہ جسے کو اپنی خود کے لیے جب قتل قصاصن قتل کا خوف ہے تو وہ قتل نہیں کریں گے ہاں جی تو پھر خود بھی بچ جائے گا دوسرا بھی بچ جائے گا تو دو جانوں کی بچاؤ ہو گئی اسی طرح ہر شاز کے ساتھ ہر قاتل کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے گا اور یہ قاتل کا سلسلہ کم ہوتا جائے گا اگر کے کا حکم نہ رکھیں جیسے آج کل کی دنیا جو ہے معروی ممالک میں جو ہے وہ قساس کو وہ لوگ مخالف ہے اور وہ لوگ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں تو اس لیے وہاں پر قتل بہت زیادہ ہوتی ہے امریکہ وغیرہ میں ممالک میں قتل بہت زیادہ ہوتے نسبت کے ایران وغیرہ سعودیہ عرب وغیرہ کے پاکستان میں برساس کا حکم کچھ موقعوں پر جاری ہو جاتے ہیں ہر حکم ہے بہت کوشش کی اس کو ختم کرنے کی لیکن علماء پاکستان کے جو مسلمان علماء کرام ہیں انہوں نے اس میں حکومت کے ساتھ مزاحمت کرتے رہا ہم بار بار تو یہ حکم عدالت میں موجود ہے کوئی کسی کا قصاص لینا چاہیں جرم ثابت ہونے کے بعد ہاں قاتل ثابت ہونے کے بعد وہ قصاص لینا چاہیں لے سکتے ہیں اور بہت سے موقعوں پر لیا بھی ہے حسن جو ہے ابھی دہشت گردی کورسز میں فوج کے ذریعے سے جو کوٹس ہیں فوجی جو کوٹس ہیں ہاں ملٹری ان میں انہوں نے وعدہ کتنے لوگوں کو پھانسی پر چڑھا بھی دیا تو یکرم اسی سے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی وغیرہ کمی ہی آیا اس کی بنیادی وجہ یہی کہ قلساز کے بدلے میں قاتل قلس میں, قلس میں قلسانس کے حکم میں کسی کو یقین ہو کہ بھئی ہم بھی مارے جائیں گے قسم اور یقینی بات ہے ایک ساس کے مقابلے میں تو حکومت طاقتور ہیں اور حکومت اس مجرم کو کہیں سے بھی پگاڑ کے لائے گا جب بندہ درخواست دیں گے ہاں یہ جی فائر آئی کٹے گا تو پھر جو ہے انتظامیہ پولیس اور کی کٹری میں پیش کریں گے اس کو جیل میں بند کر کے رکھیں گے پیشی پیشی پیش پر لائیں گے تو یہ سارے مسائل اور آخر میں اگر جرم ثابت رقص و پھانسی پر بھی چلائے گا تو یہ خوب اور اس پر عملی ہو جائے تو پاکستان میں بھی قتل جو ہے جو کہ بہت سے جگہوں پر ہوتی ہے یہ بالکل ختم ہو گا تو اللہ تعالیٰ سے دعم اللہ, اللہ تعالیٰ عثمانوں کو مسلمان حکمرانوں کو عظیم حکمت اور فلسفہ سے بھرپور قرآن اقامات کو زندہ کرنے کی توقع فرما امین عرب اللہ علیہ